السلام عليكم حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما إذا سمعتم المؤدنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وک اللہ محدم بدا وک اللہ بدا وک اللہ میرے بھائیوں گزشتہ روز بھائیوں کے جو سوالات میرے پاس آئے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں اور فضیلت یا فضیلہ کسے کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ نبی علیہ سرات وسلام کی بتائی ہوئی اس دعا میں آتے ہیں جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا اس لیے کہ آئندہ درس اسی حدیث کے متعلق ہوگا تو میرے بھائیو امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے امام کا نام کیا ہوا جی امام مسلم صحابی کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ سلاۃ وسلام نے ادا سمیت ملمََ دین فقول علیہ منسلّ صل علیہ سلاطن صلی اللہ علیہ بحاشر صلاحیلہ منزلۃ لاتم عباد اللہ ورجو انہ شفا فرماتے ہیں نبی علیہ تو اسلام اس حدیث میں کہ جب تم معازن کو سنو موازن اذان دے رہا ہے تمہیں اس کی آواز آ رہی ہے فقولو تو تم بھی کہو مسلم جیسے وہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب معدن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اذان سننے والا کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ بھی کہیں گے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ اکبر مؤذن, مؤذن, مؤذن کہے گا شہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے آپ بھی کہیں گے اچھد اللہ الا اللہ یہ گواہی میں بھی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے معبود کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں جس کی عبادت کی جائے تو کیا جس کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے وہ ایک اللہ ہے اوروں کی بھی ہو رہی ہے ہندو کس کی عبادت کرتے ہیں گائے کی اور ان کے معبود بہت زیادہ ہیں عیسائی کس کی عبادت کر رہے ہیں اسارے اسلاتو اسلام کی کئی لوگ مورتوں کی عبادت کر رہے ہیں کئی لوگ قبروں کو پوج رہے ہیں کئی لوگ فوج شدہ بزرگوں کو پکار رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معبود تو بہت ہیں پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی है نہیں ہے बहुत تو بہت ہے میرے بھائی ہم کہتے ہیں مابوت برحق ایک ہے مابوتے برحق سچا جو عبادت کا حقدار ہے جس کی عبادت بنتی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ ایک ہے ورنہ عبادت بہت سو کی ہو رہی ہے لیکن وہ عبادت کے حقدار نہیں ہے معبوت برحق ایک اللہ کی ذات ہے یہ ہم مانتے ہیں عبادت گائے کی بھی ہو رہی ہے بندروں کی بھی ہو رہی ہے قبروں کی بھی ہو رہی ہے درختوں کی بھی ہو رہی ہے فوجدہ بزرگوں کی بھی ہو رہی ہے زندہ لوگوں کی بھی ہو رہی ہے مورتوں کی بھی ہو رہی ہے لیکن یہ سارے مابودان باطلا ہیں عبادت کے حقدار نہیں ہے عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے پھر معدن کہے گا پھر معدن کہے گا اشہد اللہ محمد الرسول اللہ میرے بھائی توجہ میری طرف مؤذن کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا مطلب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے اللہ نے کس لیے بھیجا انہیں یہ سوال ہے میرا جب اللہ کا قرآن ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام کی کیا ضرورت ہے ضرورت یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے طریقہ عبادت آپ کا اختیار کرنا ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ نبی علیہ اصلاط و کا نام تو ہم بڑی محبت سے لیتے ہیں بڑی عقیدت سے لیتے ہیں لیکن جب آپ کی صحیح حدیث آتی ہے تو ہم اسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ میرے ملک کا آئن نہیں مانتا میرے گاؤں کے چودھری صاحب نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میرے والدین نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میری مسجد کے لوگ نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میری جماعت کے لوگ نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میرے مسرق کے لوگ نہیں مانتے حدیث تو ٹھیک ہے میرے کاری صاحب مول صاحب نہیں مانتے کہاں گیا آپ کا یہ دعویٰ کہ رسول اللہ کے محمد رسول جو ہے محمد صلیم ہے جب طریقہ عبادت آپ نے کسی اور کا بھی مان لیا حدیث کی موجودگی میں حدیث کو نظر انداز کر دیا تو منہ سے مانے نہ مانے عملی طور پہ آپ نے مان لیا کہ رسول کوئی اور بھی ہے تو جیسے اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ایسے ہی میرے بھائیوں رسالت و نبوت میں اس امت میں کوئی اور نبی علیہ اصلاط و کا شریک نہیں ہے طریقہ عبادت آپ کا چلے گا شریعت آپ کی چلے گی اور جب آپ کی حدیث آ جائے اس کے مقابلے میں پورا پاکستان ایک سائڈ پہ کھڑا ہو پورا سعودیہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو پورا ہندوستان ایک سائڈ پہ کھڑا ہو بلکہ پوری کائنات ایک سائڈ پہ کھڑی ہو آملہ کے لال کا فرمان سب سے مقدم ہوگا لیکن میرے بھائیو مزہ تب آتا ہے جب عملی طور پہ کر کے دکھائی حدیث آئے حدیث آپ نے چیک کر لی حوالہ آپ نے دیکھ لیا حدیث بخاری شریف کی نکلی حدیث مسلم شریف کی نکلی اس کے بعد آپ نے کہا اب میں اس کے اوپر عمل کر کے رہوں گا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گاؤں والے مخالف ہو جائیں پورا ملک مخالف ہو جائے نبی علیہ اصلاط اسلام کی حدیث کو قربان نہیں کروں گا خود قربان ہو جاؤں گا یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ مدن کہتا ہے حالسوال نماز کے لیے آؤ تو آپ کیا کہیں گے یا آپ اس کو کہیں گے حیا رسوالا تم ہماری طرف آ جاؤ وہ آپ کو کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ دکان بند کر دو دوستوں کی مدد چھوڑ دو میچ چھوڑ دو جہاں بھی ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں چھوڑ کے مسجد میں آ رہے نماز پڑھنے کے لیے تو آپ آگے سے کیا کہیں گے میں نہیں آ سکتا میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا میرا مالک مجھ سے نراد ہو جائے گا میرے بڑے بھائی مجھے جانچ نہیں دیتے میری بیگم کزوری کام ہے وہ نراد ہو جائے گی نہیں آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا بلا میں آؤں گا لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اللہ کی مدد سے آؤں گا اللہ کے فضل سے آؤں گا میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے حد پہ آیا ہوں عمرے پہ آیا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں زکات دیتا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے اس رب کی میرے اوپر مہربانی ہے لا حول ولا قوت الا بلّا نیکیوں کی توفیق دینے والی ایک وہی اللہ کی ذات ہے پھر موزن کہتا ہے حی علی آل الفلاح پہلے اس کہتا ہے تھا علی الفلا نماز کے لیے آؤ اب کہہ ہے حی علی آل الفلاح کامیابی کی طرف آؤ کیا مطلب وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ جب میں نے کہا تھا نماز کے لیے آؤ تو آپ سوچوں میں پڑ گئے ہیں کاروبار کا کیا بنے گا دکان کا کیا بنے گا بیگم کا کیا بنے گا مزن کہتا ہے گبراہ نہیں کامیابی ادھر ہے ادھر نہیں ہے کامیابی ادھر ہے ادھر ہے؟ نہیں ہے ہائی آل الفلاح کامیابی کی طرف آ جاؤ نماز نقصان نہیں ہے فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی پھر محدن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے پھر معدن کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ الا کہ ایک دفعہ پھر یہ بات میں دہراتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بھاگ نہیں ہے تو نبی علیہ سلاد اسلام کہہ رہے ہیں اس حدیث میں اذا سمعتم المؤذن جب اذان دینے والے کو اذان دیتے ہوئے سنو فقول او مشرا ما یقول جیسے وہ کلمات کہتا ہے ویسے ہی تم کہو یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ کیا اذان سے پہلے درود پڑے نبی علیہ اسلاد اسلام نے کہا سما سما کا من کیا ہوتا ہے پھر یعنی کہ اذان کے بعد سلو علی گیا میرے اوپر درود پڑھو افسوس ہوتا ہے محبت و عقیدت کے نام پہ دین کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے دین کو بگاڑا جا رہا ہے دین کو تبدیل کیا جا رہا ہے نبی علیہ اسلاد و کہہ رہے ہیں ازان کے بعد میرے اوپر دھول پڑھو اور آج اپنے اپنے ملک کو دیکھ دیکھنے اپنے اپنے شہر کو دیکھ دیکھنے اپنے اپنے محلے کو دیکھ دیکھنے درود کی آوازیں ازان کے بعد نہیں آتی جس کا حکم آپ نے دیا ہے درود کی آواز ازان سے پہلے آ رہی ہوتی ہے اور پھر کہیں گے ہمارا ج... ہمارے جیسا کوئی بھائی اگر پیاروں محبت سے سمجھا دے کہ سنت طریقہ اختیار کرو نبی علیہ اللہت اسلام کا طریقہ اختیار کرو کہیں گے لوگ عید جی روز تم کریں ہم تو نبی علیہ الصلاۃ و کے اوپر درود پڑھتے ہوئے آپ کا نام لے کر کہہ رہے ہیں آپ کا طریقہ اختیار کرو ہم تو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں جب تمہیں نصیحت کر رہے ہیں جب تمہیں سمجھا رہے ہیں اس وقت بھی درود پڑھ رہے ہیں پھر تم کہتے ہو درود کے منکر ہیں تو نبی علی السلام نے کہا تم مسلح علیہ اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو اب درود تو پڑھنا ہے لیکن کون سا درود ماہی پڑھیں گے تو پڑھیں گے درود ہزاری پڑھیں گے درود لکھی پڑھیں گے کون سا ضرور پڑنا ہے میرے بھائیوں جی جو نبی علیہ السلاط اسلام نے بتایا ہے وہ تو سادہ سا ہے جی وہ تو سادہ سا ہے لوگ اس کے اوپر شاید مطمئن نہیں ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ اللہت اسلام نے بتایا اس کو چھوڑ کے لوگوں کے بنائے ہوئے درود کی طرف بھاگ رہے ہیں کس لیے افضل کو چھوڑ کے دوسری چیز کی طرف کیوں جائیں افسوس کا مقام ہے میرے بھائی افسوس کا مقام ہے شیطان نے کن راہوں پہ ہمیں لگا دیا ہے بخاری شیف کی حدیث ہے حوالہ کس کتاب کو دین لگاؤں کہ نبی علیہ اسلا تو کے پاس صحابہ کرام آئے کا بل اجرا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم آپ کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑیں آپ کے اوپر سلام پڑیں سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم پہلے ہی پڑھتے اسلام علیکم درود کا طریقہ بتا دیں یہ صحابہ ہے درود شریف کا طریقہ پوچھنے کے لیے کس کے پاس آئے ہیں جی کیا ان کو عربی نہیں آتی تھی صحابہ کلام خود درود بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اپنا اپنا درود کیوں نہیں بنایا چاہیے یہ تھا کہ درود کا حکم نازل ہو گیا ہر کوئی اپنا اپنا درود بنا لیتا عربی کے معاشرت ماہر تھے کیوں جی پاکستانی علماء کرام کی عربی اچھی ہے یا موبق صدیق کی عربی اچھی تھی جی تو پھر کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے درود نہیں گڑے وہ بڑی پیاروں محبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمیں آپ درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتا دیں اور ہم ہیں ہر آدمی نے اپنے پیر صاحب کا بتایا ہوا درود پکڑا ہوا ہے صرف درود کے نام پہ اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے ہالیوں کے ہاتھ میں عمرا کرنے کے جو میرے بھائی آتے ہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں درود کے نام پہ جبکہ نبی علیہ اللہ تو کا بتایا ہوا درود ہر ایک کو زبانی یاد ہے جب وہ درود جو آپ نے بتایا سب سے بہتر ہے ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے فضیلت میں اسے کوئی مل نہیں سکتا اجو ثواب میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ زبانی بھی آپ کو آتا ہے پھر یہ کتابیں اٹھانے کا کیا مقصد ہے تو میرے بھائی ضرورت پڑیں ضرور پڑھیں لیکن مصنون پڑھیں وہ پڑیں جس کے اوپر نبی علیہ سلاط اسلام کی اسٹمپ لگی ہوئی ہے اور وہ کیا ہے اللہ مسلی علی محمد وعلی آل محمد کماسلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم امن حمید مجید یہ دروت جو آپ نے بتایا ہے اور جو درود لوگوں نے بتائے ہیں ان میں آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا ایک فرق یہ ہے کہ آپ علی اللہۃ اسلام کے درود میں شرک و بد والے الفاظ نہیں ہیں دوسرا فرق کہ آپ والے درود میں تعلیفیں اللہ کی ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ مسل محمد اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی پہ رام پہ نازل فرما تو اس درود میں تریفیں کس کی ہو رہی ہے کیونکہ اللہ سے لینا ہے اللہ سے مانگنا ہے ان کا حمید و مجید کا آدھار ہے اور جو درود لوگوں نے بنائے ہیں اس میں طریفے نبی علیہ اسلات اسلام کی ہو رہی ہے اور اتنی ہو رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں بھائی جب آپ سوالی بن کر آئے ہیں اور کسی کے لیے مانگ رہے ہیں تو یہاں تریفیں اس کی کریں جس سے مانگ رہے ہیں تو درور کیا ہے دعا ہے امتی دعا کر رہا ہے اے اللہ ہمارے نبی پہ لہمتے نازل فرما ہمارے نبی کی آل پہ لہمتے نازل فرما جیسے تو نے اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ رحمت ناز فرمائی تھی ان کا حمید و مجید یا اللہ تو تریفوں والا تو بزرگیوں والا اللہم بارک محمد، اللہ بارک کے محمد اے اللہ ہمارے نبی پہ برقط ناد الفرما ہمارے نبی کی آل پہ بکتے ناد الفرما جیسے تو نے برکت نازل کی تھی ابراہیم علیہ السلام پہ ان کی آل پہ اللہ تو تریفوں والا تو بزرگی والا تو میرے بھائی یہ درود پڑھیں اس کے بعد آپ فرماتے ہیں سما پہلے بھی سما آیا تھا سما کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ سما پھر صلی اللہ اللہ سے سوال کرو کس سے سوال کرو میرے بھائیو غور کی بات ہے آپ نے یہ نہیں کہا اس کے بعد مجھ سے سوال کرو اس کے بعد مجھ سے مانگو نہیں آپ کہہ رہے سم سلّہ اللہ اللہ سے سوال کرو انبیاء کرام علی السلام لوگوں کو رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے سم اللہ پھر اللہ سے سوال کرو سوال پیدا ہوا کس کے لیے سوال کریں اللہ سے مانگے کس کے لیے مانگے کہاں سم اللہ ال لی، میرے لیے اللہ سے مانگو نبیے توحید امام الموحدین توحید کے امام جناب محمد علیہ سلاد والسلام کہہ رہے ہیں اللہ سے سوال کرو اللہ سے مانگو کس کے لیے سوال کرو کس کے لیے مانگو میرے لیے مانگو اگلا سوال پیدا ہوا آپ کے لیے کیا مانگے آپ کو کیا چاہیے کہا تم صلی اللہ علیہ وسیلا اللہ سے مانگو میرے لیے وسیلہ اللہ سے میرے لیے کیا مانگو میرے بھائیو وسیلہ مانگو اب یہاں پہ بھائی سوچ رہے ہوں گے وسیلہ کسے کہتے ہیں ایسے ہی ہے نا اس حدیث کا ترجمہ پورا کر دوں پھر میں آتا ہوں وسیلے کے کتنے وسیلہ کسے کہتے ہیں فرمایا اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو جس نے یہ کام کیے اس کے لیے میری شفات حلال ہو گئی شفات ایسے ملتی ہے نبی علیہ السناط اسلام کی قبر پہ کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دینے سے شفاعت نہیں ملے گی نیک مال کرنے سے شفاعت ملتی ہے آپ کہتے ہیں مؤزن کی اذان کا جواب دو پھر میرے اوپر درود پڑھو پھر میرے لیے دعائیں وسیلہ کرو تب تمہارے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی روزے قیامت تمہارے لیے شفاعت کروں گا نبی علیہ الصلاط اسلام کی روز قیامت شفاعت مل جائے اور کیا چاہیے لیکن شفاعت کا مال کون ہے اللہ نیک مال کرے شفاعت ملے گی اب یہ دعائیں وسیلہ کیا ہے جس کا آپ آرڈر دے رہے ہیں اس حدیث میں بھائی کتنی چیزیں آئیں گی نمبر ایک اذان کا جواب نمبر دو درو شریف نمبر تین دعائیں وسیلہ اب یہ دعائیں وسیلہ کیا ہے یہ دعائیں وسیلہ کیا ہے یہ سوال ہے نبی علیہ اصلاۃ وسلام اسی حدیث میں جو ابھی پیش کر کے ہٹا ہوا فرماتے ہیں انا ہاں منزلہ تم فل جنا یہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے یہ وسیلہ کس چیز کا نام میرے بھائیوں توجہ آپ کے محرف ہے میرے بھائی ہو؟ یہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے جنت میں ایک جگہ کا مقام کا نام ہے لاتمبی اللہ دلہ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ مقام اپنے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو دیں گے اور فرماتے ہیں وہ ارجو مجھے امید ہے انحکلہ ہوا مجھے امید ہے وہ بندہ میں ہی ہوں گا نبی ہو کے بھی کیا کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں نبی ہو کر کیا کہہ رہے ہیں ارجو نکون آنا ہوا ارجو مجھے امید ہے کہ وہ بندہ جسے یہ عظیم مقام ملے گا وہ میں ہی ہوں گا فرمایا اس لیے جس نے میرے لیے یہ دعائیں وسیلہ کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی اب سوال پیدا ہوتا ہے دعائیں وسیلہ کیسے کریں کیا درو شریف کی طرح یہاں بھی ہر آدمی کاپی پنسل پکڑ کے بیٹھ جائے اپنی اپنی دعا بنا لے نہیں دعا بتا کر گئے ہیں آپ دعا بتا کر گئے ہیں آپ بخاری شریف کی حدیث ہے پہلے جو حدیث بیان کر رہا تھا وہ کتاب کی تھی مسلم شریف کی اور اب حدیث چنونے لگی ہے بخاری شریف کی روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا نبی علیہ السلاط اسلام نے تو جو اذان سن کے یہ دعا پڑھی وہ دعا بھی بتاتا ہوں فرمایا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی دعا کیا ہے اللہم عمر اباد ہداوت تام و سلاۃ امام آتی محمد انل وسیل طول فضیلا وب آف مقام تلما کیا ہے اللہ عما یہاں بھی کس کو پکارا جا رہا ہے اللہ کو رب ہادی دعوت تام اس مکمل دعوت کے رب اذان کیا ہے ایک دعوت ہے اذان کیا ہے او نماز کے لیے او کامیابی کی طرف یہ دعوت ہے فرمایا اس مکمل دعوت کے رب اور جو نواز ابھی ابھیم ہونے والی ہے اس کے رب آتی محمدہ دے آتی تو دے محمدہ محمد کو ارے سلا تو اسلام یہ دعا کس نے سکھائی ہے خود نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تو اپنے بندے محمد کو دے جو تمام نبیوں سے افضل ہیں جو ایسے ہیں جو ایسے ہیں جو ایسے ہیں جو ایسے ہیں نہیں نبی جانتے ہیں اللہ سے مانگنے کے آداب کیا ہے کہا آتی الوسیلہ اے اللہ محمد کو دے الوسیلہ مقام وسیلہ اور وسیلہ بتا دیا ہے دوسری حدیث میں کیا ہے میرے بھائی جنت میں ایک مقام کا نام ہے وہ اور آپ کو اور فضیلت دے و بادشو مقام محمود انلدی وادہ اور آپ کو مقام محمود پہ فیض فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے اب یہاں پہ ایک وسیلے کا ذکر آیا ہے ایک مقام محمود کا ذکر آیا ہے وسیلے کے بارے میں وضاحت کر دی ہے یہ کہاں پہ ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے اب رہے گا مقام محمود مقام محمود کے بارے میں یہ بھی دعا میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود پہ فیض فرما جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ کہا ہے پندرس پارے میں آسا بسا کا رب کا مقام محمود کہ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فیض کرے گا مقام محمود کیا ہے میرے بھائیو بخاری مسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب میدان حشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے سورج سوال لیز پہ ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے امال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کسی کا پسینہ اس کے ٹہلوں تک کسی کا گھٹنوں تک کسی کا ناف تک کسی کا کندھوں تک کسی کا ناک تک اور کوئی پورے کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا کھڑے کھڑے لوگ تھک جائیں گے تن آ جائیں گے یہ وقت نقابل برداشت ہوگا تب لوگ یہ کہیں گے کہ کسی نہ کسی نبی کے پاس چلتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہماری شفاعت کرو کم از کم حساب کتاب تو شروع ہو جہنم بات کی بات ہے حساب کتاب شروع تو ہو اور میرے بھائیو یہ وہی وقت ہے جب سارے لوگ مکمل طور پہ ننگے ہوں گے کیا ہوں گے مردوں عورت ننگے ہوں گے اور جناب عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ کے کی اصول کیا ہم لوگ وہاں پہ ننگے ہوں گے پھر تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام اسلام نے کہا ایشا وہ وقت بڑا سخت ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا وہ وقت بڑا سخت ہے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا فرمایا اس وقت لوگ مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے اور نبی مہادت کر لیں گے بالآخر وہ نبی علیہ اصلاط اسلام کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں تب آپ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے کیا کریں گے نبی جانتے ہیں اللہ کے آداب اللہ کو کیسے منانا ہے اللہ کی شان کیا ہے یہ نہیں ہوگا جیسے لوگ سمتے ہیں کہ آپ کھڑے کھڑے آڈر دیں گے یا اللہ کے ساتھ تو آپ شروع کرو لوگوں نے تو یہی تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں کا انداز ایسا ہی ہے نہیں نبی علیہ السلاط و اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ جائیں گے اور یہ سجدہ سات راتوں اور سات دیوں کے برابر ہوگا کتر الما سجدہ میں بھائیوں سات دن اور سات راتوں کے برابر یہ سیدھا ہوگا اور آپ علی السلام اسلام فرماتے ہیں بخاری شریف کے الفاظ ہیں اس وقت میں اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ الفاظ استعمال کروں گا وہ کلمات اپنے منہ سے نکالوں گا جو مجھے ابھی نہیں آتے اس وقت میں رب مجھے سکھائے گا اگر نبی علیہ الصلاۃ السلام عالم الغیب ہوتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ وہ کلمات اب مجھے نہیں آتی آپ کہہ رہے وہ کلمات اب مجھے نہیں آتے اس وقت میرا رب سکھائے گا اور میں کہتا چلا جاؤں گا سیدا اللہ کی تریفوں پہ مشتمل ہوگا اپنی تریف پہ نہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہوں گے میں آخری نبی ہوں میں وہ ہوں میں یہ ہوں نہیں اللہ کی تریفیں ہو رہی ہوں گی اور سات دن سات راتیں طریفیں مسسر کرنے کے بعد اللہ کہیں گے کہ اے محمد سال اٹھاؤ اللہ نام کیا لیں گے محمد یہ بھی زیر میں رکھیں کئی لوگ سنتے ہیں کہ شاید اللہ اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتا لوگوں نے یہ بھی اصول بنا لیا ہے نا یہ بہاری کے حدیث ہے اللہ صاحب صاحب کہیں گے کہ محمد سال اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرو تمہاری سفارش مانی جائے گی تب نبی علی صلادوں سے ہم سفارش کریں گے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا یہ ہے مقام محمود تو ہم دعا کرتے ہیں دعائے وسیلہ میں کہ اے اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود پہ فیض کرنا جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے اب کئی بھائی یہ دعا پڑھتے ہوئے آخر میں کیا کہتے ہیں ور شفاتوں پڑتے ہیں نا میں بھائی اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے ورکلا شفاتوں کے الفاظ کسی صحیح طرح سے ثابت نہیں ہے دعا اتنی پڑے جتنی نبی علیہ تو اسرا نے سکھائی ہے وہ درج الرفیہ کے الفاظ بھی اس حدیث میں نہیں ہیں ان نقلا تخلیف المیات کے الفاظ البتہ بہتی شریف میں پھر بھی آئے ہیں لیکن ردر رفیہ اور ورد کلا شفات یہ الفاظ نبی علی علیہ سلاد اسلام نے نہیں سکھائے آپ کی دعا مکمل ہے اسے مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں آپ کی دعا نا کس نہیں ہے مکمل ہے اس کو ویسے ہی رہنے دے جیسے ہے تو میرے بھائیوں خلاصہ کلام یہ ہے ہار کے درس کا کہ وسیلہ سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہوا دعا میں وسیلہ سے مراد کیا ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے اور فضیلت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مزید اللہ فضیلت دے مزید اعزاز دے مزید آپ کو شہادت عناط فرما اور مقام محمود سے مراد وہ آپ کا سجدہ ہے جو سات دن سات راتیں جاری رہے گا جس کے بعد آپ شفاعت کریں گے یہ مقام محمود سے مراد ہے تو میرے بھائیو اس لیے جب اذان ہو اذان کہ ادم و احترام کرتے ہوئے وہ عزم کے ساتھ ساتھ وہ کلمات کہیں جو وہ کہتا ہے پھر آپ علیہ اصلاۃ و کے اوپر وہ ضرور پڑے جو آپ نے سکھایا ہے پھر آپ کے لیے دعائے وسیلہ کریں ان الفاظ کے ساتھ جو صحیح عادی سے ثابت ہے اللہ تباہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نیت فرمائے اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں اور آج کسی بھائی کا سوال ہو تو لکھ کر بھیج دیں یہ دعا بھائی کہتے ہیں دوبارہ اللہ رب اب بہاد دعوت و سلاۃ القائمہ آتی محمد انل والفضیلہ تل مقاما و باسو وعدت بس یہ دعا ہے اور دعاؤں کی کتاب خرید رہے ہیں کیا نام ہے حسن المسلم دو تین بار کی کتاب آتی ہے اس میں دلیل کے ساتھ حوالے کے ساتھ وہ دعائیں ہیں جو نبی علیہ اصلاح اسلام نے بتائی ہیں اس لیے کتاب کتاب خریدیں اور یہ دعائیں یاد